یا نبی اللہ علی صحابی یا نور اللہ تو سنت الاعتکاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وسلم ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد دعوت مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں میں ہم حاضر ہیں اس سے پہلے کے بیان کا سلسلہ ہو آئیے اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ ہمارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد برکت نشان ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ ثواب اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا جب بیان کے تعظیم کی نیت سے انشاءاللہ اللہ دو زانوں جتنا ممکن ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر اول تاخیر بیان سنوں گا جب کبھی میٹھے میٹھے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوگا سلو الحبیب کہا جائے گا تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے درود پاک پڑھوں گا ممکن ہو جن سے تو اہم مدنی پھول لکھنے کی بھی نیت کر لیں کیا بن مالک رضی اللہ تعالی کا قول ہے کہ علم کو لکھ کر قید کر لو اور جو باتیں بیان ہوئی انشاءاللہ اسے یاد رکھنے عمل کرنے اور نیکی کی دعوت پہنچانے کی نیت سے دوسروں کو بھی پہنچاؤں گا انشاءاللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت سے لوگ اپنے ہاتھوں میں سونا لیے سنار کی دکان پر جمع تھے ہر کوئی چلا رہا تھا کہ میرا سونا سب سے اچھا ہے میرا سونا سب سے کھڑا ہے سنار نے جب یہ آوازیں سنی یہ چیخو پکار سنی تو سنار بولا کہ ٹھہرو شور مت کرو میں ابھی سندوکچی سے سنگے کسوٹی نکالتا ہوں میرے پاس ایک پتھر ہے اس پتھر سے میں اس بات کو چیک کر لوں گا کہ کون سا سونا کڑا ہے اور کون سا کھوٹا ہے اور یہ کالا پتھر یہ فیصلہ کر دے گا کہ کس کا سونا کڑا ہے اور فیصلہ بھی اتنا سچا اتنا یقینی کہ دنیا کی کسی عدالت میں بھی اس کی اپیل سنی نہیں جا سکتی ہے چنانچہ سنار نے کسوٹی کا وہ سنگ وہ پتھر جو ہے نکالا اور ہر ایک کے سونے کو کسوٹی پر پرکھ کر بتا دیا کہ تمہارا سونا کڑا ہے اور تمہارا کھوٹا ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان کا بھی مسئلہ سمجھتے ہیں وہ کیا کہ آج یوں کروڑوں انسان ہیں جو سینا تان کر اعلان کر رہے ہیں کہ میں سچا مسلمان ہوں میں سچا مسلمان ہوں کسی سے اگر ملاقات ہو پوچھے بھائی آپ کون ہیں آپ کا دین کیا ہے تو کہتا ہے کہ جناب میں مسلمان ہوں میرا دین ہے دین جو ہے وہ اسلام ہے میں خود بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں لوگ بھی مجھے مسلمان کہتے ہیں اور حکومت کے نزدیک بھی میں مسلمان ہوں کیونکہ جو ہمارے ہاں مردم شماری ہوتی ہے جو کارڈز بنتے ہیں اس میں بھی مجھے مسلم لکھا گیا ہے یہاں پر ایک بڑی غور طلب بات ہے وہ یہ کہ اگر ساری دنیا بالفرض فرض کسی کو مسلمان کہے تو غور یہ کیا جائے کہ آیا اللہ اور اس کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں تمام دنیاوی دفتروں تمام رجسٹروں میں وہ مسلمان لکھا ہوا ہے آیا خدائی و مصطفائی دفتروں میں وہ مسلمان لکھا ہوا ہے یا نہیں یاد رکھیے کہ ساری دنیا کسی شخص کو مسلمان کہے یا نہ کہے اگر خدا کہہ دے کہ یہ مسلمان ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم علی فرما دیں کہ وہ مسلمان ہے تو بلا شک و شبا وہ مسلمان ہے اور اگر خدا و رسول اجز وجل و, و صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ مسلمان نہیں تو پھر چاہے ساری دنیا اس کو مسلمان کہہ دے وہ مسلمان نہیں جس طرح اس سنار نے لوگوں کے قولی دعوے کو چھوڑ کر سونے کو سنگے کسوٹی پر رکھ کر کھڑے کھوٹے سے جدا کر دیا اسی طرح ایمان کی کسوٹی چاہیے ایمان کی پہچان کے لیے بھی کسوٹی چاہیے جو فیصلہ کر دے کہ کس کا ایمان کڑا ہے اور کس کا کھوٹا ہے کون سچا مسلمان ہے اور کون جھوٹا ہے تو آئیے قرآن پاک سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ از وجل کے سچے اور پاکیزہ کلام تو ہی ہماری رہنمائی فرما تو ہی ہمیں ارشاد فرما کہ ایمان کا وہ کون سا اعلی معیار وہ بہترین کسوٹی ہے کہ اس پر جس مسلمان کا اسلام پورا اترے تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بھی مسلمان ہے اور جس کا اسلام اس کسوٹی پر فیل ہو گیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ شخص مسلمان نہیں اگرچہ ساری دنیا اس کو مسلمان کہہ دے جب قرآن مجید کی خدمت میں ہم استحصار کرتے ہیں تو سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے ترجمہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویوں اور تمہارا کنبا اور تمہاری کمائی کے مال اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسندیدہ مکان یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو انتظار کرو کہ اللہ اللہجل اپنا حکم لائے اور اللہ وجل فاسقوں کو ہدایت نہیں فرماتا تو قرآن پاک سے جب ہم نے معلوم کیا تو بیان فرما دیا گیا کہ جن باتوں سے انسان محبت کرتا ہے فطری طور پر اس کو محبت ہوتی ہے باپ سے محبت ہوتی ہے اولاد سے محبت ہوتی ہے بھائی سے محبت ہوتی ہے بیوی سے محبت ہوتی ہے کنبے سے محبت ہوتی ہے مال دکان مال و اسباب اس سے محبت ہوتی ہے اور ان کے برعکس اللہ تعالیٰ دوسری طرف تین باتیں ارشاد فرمیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور راہ خدا از وجل میں جہاد اور فرمایا گیا کہ اے لوگوں اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت تمہارے دلوں میں ان تین چیزوں سے بڑھ کر ہے تو پھر اللہ عز وجل کے عذاب کا انتظار کرو تم رحمت خداوندی سے دور فاسقوں کی فہرست میں شامل اور ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے اور قبلہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نائمی علیہ رحمت اللہ غنی فرماتے ہیں کہ اس آیت پاک کی تفسیر بخاری شریف کی یہی سے مبارکہ ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آکا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد اپنے ماں باپ بلکہ تمام جہان کے انسانوں سے بڑھ کر مجھے اپنا محبوب نہ بنا لے تو گویا فرمان باری تعالی اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان پرکھنے کا آلہ اور کسوٹی کی مانند ہے تو جس کے دل میں حضور علی صلاح و سلام کی محبت ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے وہ خوش نصیب اللہ اور اس کے رسول وج و صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی مسلمان ہیں اور یہ خوش نصیب وہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی مہر لگا دی گئی ہے اور وہ شخص کے جس کے دل میں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر حضور علی سلاسلام کی محبت نہ ہو وہ اللہ و رسول صلی اللہ علی ولی وسلم کے نزدیک بھی ایمان والا نہیں تو خواہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں نمازیں پڑھتا ہوں حاجی ہو زکات دیتا ہو بہت خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں کیونکہ اصل ایمان بلکہ ایمان کی روح تو محبت رسول ہے ایسی صورت حال میں اس کو ظاہری اعمال کام نہیں آئیں گے بلکہ خدا سے قولی محبت کا دعوی کرنا بھی وائدہ نہ دے گا کیونکہ اللہ تبار کو تعالیٰ قرآن پاک میں واضح اعلان فرما دیا کل ان کن تم تو ہبون اللہ فخت اللہ کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں تم میرے محبوب کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو ان کی اتباع کرو ان کے ہو جاؤ جب تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں کہنے کی حاجت نہیں بلکہ میں خود اعلان فرماؤں گا کہ تم میرے محبوب کے ہوئے میں نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا, بنا, بنا لیا اور تمہاری اس غلامی کی برکت کیا ہوئی کہ جو اس محبت میں کامیاب ہو جاتا ہے تو تمہاری اس غلامی کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما کر تمہیں بخش دیا گیا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدن چینل کے ناظرین معلوم ہوا کہ در حقیقت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی مدار ایمان ہے کوئی بظاہر شریعت کا کتنا ہی پابند ہو نمازی بھی ہو حاجی بھی ہو لیکن اگر اس کا سینہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ نہیں تو ہرگز ہرگز وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط سے اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط سے اول, اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم خون کے رشتوں سے بالا ہے محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے آلہ ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں انسان محبت کا دیوں دعویٰ کرتا ہی ہے اور محبت یہ کیا ہوتی ہے آئیے اس زمن میں بھی چند باتیں سنتے ہیں علما نے اس کی بڑی پیارے پیارے اقوال بزرگوں کے لکھے ہیں کہ محبت کہتے کسے ہیں چنانچہ خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی طرف سے خواہ کتنا ہی زیادہ کیا جائے اسے کم سمجھنا اور محبوب کی طرف سے خواہ کتنا ہی کم کیا جائے اسے زیادہ جاننا یہ محبت کہلاتا ہے جس آدمی کو محبوب سے سچی محبت ہوتی ہے وہ اپنا مقدور بھر سب کچھ بھی محبوب پر قربان کر کے کم سمجھتا ہے اور خود میں شرم سار رہتا ہے اور محبوب کی جانب سے تھوڑی بھی چیز حاصل ہو اسے بہت کچھ سمجھتا ہے بعض بزرگوں نے محبت کی تعریف میں جو لکھا وہ یہ لکھا کہ محبوب کی خوبیوں میں گم ہو جانا اور محبوب کی ذات میں فنا ہو جانے کا نام محبت ہے اور شیخ عبدالحق الحق محدیث دلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ محبت ایمان والوں کے قلوب کی حیات ہے اور ان کی ارواح کی غذا ہے اور رضا کے مقامات اور محبت کے احوال میں یہ مقام بلند ترین اور افضل ترین ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ تعالی ہمیں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے واقعی وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان تمہید ایمان میں کچھ اس طرح بھی نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بندہ سچی محبت کرتا ہے تو اس محبت کے بدلے میں کیسے عظیم الشان اور جلیل القدر اکرام کے مجدے سنائے جاتے ہیں نمبر ایک اے سرکار علی السلاۃ السلام سے سچی محبت کرنے والوں آپ کو مبارک ہو کہ سرکار اعلی دت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان نقش فرما دے گا جس میں انشاء اللہ اللہ میں حس کی بشارت جلیلہ موجود ہے کہ اللہ کا لکھا نہیں مٹتا نمبر دو اللہ زوجل روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا نمبر تین تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہرے رواں ہیں نمبر چار تم خدا کے گروہ کے لاؤ گے خدا والے ہو جاؤ گے نمبر پانچ مو مانگی مرادیں پاؤ گے بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے بڑھ کر نعمتیں پاؤ گے نمبر چھ سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور نمبر سات یہ کہ فرماتا ہے میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی تو بندے کے لیے اس سے زائد اور کیا نعمت ہوتی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو مگر انتہائر بندہ نوازی یہ کہ اس پر بھی فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے تو اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب دعویٰ کر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا تعلق چونکہ دل سے ہے اور دلوں کا حال ہمیں معلوم نہیں تو ایسی صورت میں ہم کس گروہ کو حضور علیہ سلاۃ وسلام کا محب قرار دے کر مومن سمجھیں تو اس الجھن کو دور کرنے کے لیے علمان نے اس کی جانچ کے لیے جانچ کریں پہچان کریں ہمارے دل میں کیسا عشق ہے کیسی محبت ہے تو آئیے یہ معیار محبوب خدا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تلاش کرتے ہیں چنانچی حضرت سید راب دردا رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ محبت اس کو محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھا اور محبوب کا عیب سننے سے بہرا کر دیتی ہے تو اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات روشن ہوئی محبت کی ناقابل تردید دلیل اور صحیح معیار یہ کہ مدعی محبت کی آنکھ اور کان محبوب کا عیب دیکھنے اور سننے سے پاک ہو تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے صحابہ ارام علی مردوان پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے اور ایسی مثالیں قائم فرمائیں کہ سرکار علی و سلام کا جب انہیں قرب نصیب ہوا جب میٹھے میٹھے آقا علی سلاۃ السلام کی انہیں صحبت نصیب ہوئی تو اس صحبت کو انہوں نے کیسا معیار بنایا کہ ایک مرتبہ ایک صاحبی حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹھے میٹھے آکا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ و علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مسجد ربی شریف میں ایک کونے میں بڑے افسردہ ہو کر بیٹھ گئے تو سرکار علی سلاۃ وسلام نے ان سے پوچھا کہ اے صحبان کیا بات ہے اتنے افسردہ اور غمزدہ کیوں ہو تو عرض کی آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم آج دنیا میں اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ سے جدائی ہو جاتی ہے تو دل بڑا بے قرار ہو جاتا ہے غمگین ہو جاتا ہے بے چین ہو جاتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن میرے امال نامے کو تولا گیا تو میرے امال تو بہت مختصر ہیں مجھے جنت میں کوئی ادنا سا مقام مل جائے گا اور آپ تو مالی کے جنت ہیں آپ کے لیے تو جنت بنائی گئی ہے آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے اگر جنت میں دوری ہوئی میں ادرا مقام پر ہوا آپ اعلیٰ مقام پر ہوئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی و وسلم اس جنت میں میرا دل کیسے لگے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارہ سنائی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمزدہ نہ ہو کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گے تو صحابہ اکرام علی مدوان کا عشق دیکھیے ان کی محبت دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت فرماتے اور یہاں پر علماء نے بڑی پیاری پیاری مثالیں ارشاد فرمائی ہیں اور خود اللہ تبار کو تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علی سے کیسی محبت فرماتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی جہاں کہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علی کا ذکر کیا تو محبت کا انداز دیکھیے کہ علم فرماتے ہیں کہ کئی مقامات پر اللہ تعالی نے سرکار علی سلا تو السلام کی بات تو فرمائی لیکن نام نہ لیا بلکہ القابات سے یاد فرمایا کہیں یاسین ارشاد فرمایا تو کہیں توحہ ارشاد فرمایا کہیں یا ایوہل نبی ارشاد فرمایا کہیں یا ایوہل مزمل ارشاد فرمایا تو کہیں یا ایوہل مدثر ارشاد فرمایا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو قرآن پاک کے حوالے سے بھی علماء نے کئی باتیں ارشاد فرمائی اور محبت کا ایک انوکھا اور نرالا انداز یہ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا علماء نے کہ پورے قرآن میں کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کر لی یعنی اپنی اتاد میں حضور علی سلاط و سلام کی اطاعت کو شامل نہیں کیا بلکہ حضور علی سلاط وسلام کی اطاعت میں اپنی اطاعت کو شامل کر لیا کہ جس نے میرے نبی کی بات مان لی وہ یہی سمجھے کہ میں نے اللہ کی بات مان لی تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین واقعی وہ بہت خوش نصیب ہیں کہ جو پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اب محبت ہونی کیسی چاہیے اس کا بھی آئیے کچھ مدنی پھول حاصل کر لیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی مجھے اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے تو سرکار علیہ اللہ علی کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی تو سرکار علیہ علی سلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے جب تک میں تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے تو جب یہ سنا تو حضرت سعیدہ عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر اب بات بنی ہے حدیث سے پاک سے کیا ثابت ہوا کہ صحابہ کرام علی رضوان جو زہد و تقوی عبادت و ریاضت تسلیم و رضا کے پیکر تھے وہ بھی ایمان کا معیار فقط روزہ نماز حج زکوٰۃ صدقات خیرات کو قرار نہ دیتے تھے بلکہ ان کے یہاں بھی اساس ایمان اور رضا الہی کے حصول کا بہترین ذریعہ یہ محبت رسول تھی سرکار علیہ السلاۃ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے بڑے ایسے انداز اختیار کرتے تھے بلکہ دعوت اسلامی کے شاتی ادارے مکتبت المدینہ کی متبوعہ ایک بڑی پیاری کتاب ہے صحابہ کرام علیم ردوان کا عشق رسول اس میں صحابہ کرام کے عشق و محبت کے ایسے ایمان افروز واقعات ہیں کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو واقعی ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ کیسا عشق تھا کیسی محبت تھی ان کی ایک جگہ پر سفا نمبر ایک سو پر لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیم ردوان مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت اندوز ہوتے تھے یعنی ان کی کیسی محبت ہوتی تھی کہ ایسا ان کا عشق ہوتا تھا کہ اگر ان کے بچے بیمار پڑ جاتے یا پیدا ہوتے تو ان کو سرکار علیہ سلاد والسلام کی خدمت میں حاضر کرتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے اپنے منہ میں کھجور ڈال کر اس کے منہ میں ڈالتے اور اس کے لیے برکت کی دعا کرتے اب یہ تو سنا ایک عشق و محبت کا انداز دیکھیے جسے ہم نے سنا کہ ہاتھ پھیر دیا اب ایک بار سرکار علی سلاسلام نے حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالی کی پیشانی پر ہاتھ پھیر دیا اس کے بعد انہوں نے عمر بھر سر کے آگے کے بال کٹوائے نہ مانگ نکالی کہ میرے آقا علی سلاۃسلام کا ہاتھ لگائے اور پھر ابھی سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مختلف واقعات کا بیانات الحمدللہ ہم نے مدنی چینل پر سنے ایک عشق و محبت کا انداز دیکھیے یعنی کہ یہ محبت کا دعویٰ صرف زبان ہی نہیں تھا بلکہ عمل ہی تھا کہ میٹھے میٹھے اکا علی سلاۃ و سلام سے جب ان کا عشق اور محبت جب وہ کلام ہوتا تھا تو عملی طور پر ان کے عشق و محبت کے کیسے انداز ہوتے تھے کہ ایک مرتبہ سیدہ عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی آکا میرے گھر آپ کی دعوت ہے سرکار علیہ اللہۃ السلام نے قبول فرما لی اب سرکار علیہ اللہۃسلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار علی سلاۃ السلام کے قدموں کو گن رہے ہیں تو پوچھا کہ اے عثمان یہ کیا کر رہے ہو عرض کی آقا آپ میرے گھر تشریح لے کر آ رہے ہیں میں نے یہ دل میں خیال کیا یہ نیت کی ہے کہ جتنے قدم آپ کے میرے گھر کی طرف بڑھیں گے میں آپ کے اٹھنے والے ہر ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کروں گا یہ کیسی محبت تھی کیسا عشق تھا تو ہم جب یہ واقعات پڑھتے ہیں تو ہم یہ سوچیں اور غور کریں کہ ان کا جب جو ان کا جو انداز تھا ان کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ سب کچھ اپنا میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ ولی وسلم پر قربان کر دینے کے لیے یہ ہر وقت تیار رہتے تھے یہ ہر وقت تیار رہتے تھے اور کیوں نہ ہو کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کہ جب کبھی عظمت و شان بیان کرنی ہو جب کیا آکا علی سلا تو سلام کیسے دے کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا علما نے تین باتیں ارشاد فرمائی کہ جس سے بھی اگر محبت ہوتی ہے تو تین وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے سبب کسی سے محبت ہوتی ہے اور وہ کیا کہ یا تو اس کا حسن و جمال اچھا ہو اس لیے اس سے محبت ہو جاتی ہے یا اس میں ایسے کمالات ہوں جس کے سبب اس سے محبت ہو جاتی ہے یا بندہ کوئی احسان کر جائے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو جب حسن و جمال کی بات کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم علی کا حسن و جمال کیسا تھا تو واقعی صحابہ کرام علیم ردوان کی زبانی جب سنتے ہیں تو وہ تو بس یہی جملہ جو شاعر کا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو ددی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ناطے سنایا کرتے تھے ایک موقع پر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سا حسین و جمیل اور کوئی نہیں دیکھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وضح الکریم کا ارشاد ہے کہ میں نے حضور علی سلاسلام کی مثل نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھا نہ بعد میں اور فرشتوں کے آقا حضرت سیدہ جبریل امین علی سلاۃ علی علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں نے میں تمام مشارق و مغارب میں پھرا بس میں نے کوئی شخص حضور علی سلاۃ و سلام جیسا نہیں دیکھا اور میں کیا میرے آقا اللہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس روایت کی ترجمانی اپنے شعر میں بڑے خوبصورت انداز سے کرتے ہیں یہی بول سام چمنے جہاں کے تھالے یہی بولے سدرام والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا سن لو الحدیث سول اللہ تعالیٰ محمد میٹھی میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کرام علی ردوان کی دیوانگی کی کیسی ہوتی تھی کہ حضرت سیدنا اسیب بن حزیر ردی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے ایک غزبے کے موقع پر سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید درست فرما رہے تھے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بار بار سب سے آگے نکل جاتے اور سرکار علیہ السلاۃسلام انہیں ارشاد فرماتے کہ آپ صف میں شامل ہو جائیں ایک مرتبہ جب آگے نکلے تو میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ میں چھڑی تھی وہ چھڑی چبوئی اور ارشاد فرمائے کہ اے اسد صف میں شامل ہو جاؤ صف میں شامل ہو گئے تھوڑی دیر میں پھر باہر نکل آئے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن داروں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں گے میں دنیا میں اپنا حق طلب کرتا ہوں آپ نے مجھے چھڑی چبوئی ہے میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں تو سرکار علی سلاۃ وسلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اوسد میں تو اپنا کام کر رہا تھا یا ابھی جنگ کا موقع ہے بعد میں لے لینا سرکار علی سلاد وسلم نے چھڑی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ہاں اے آئے اس بدلہ لے لو سینا اسید رضی اللہ تعالی نے عرض آقا آپ نے جب چھڑی چبوئی تھی تو میں نے جسم پر کرتا نہیں پہنا تھا آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے اسے اٹھائیے پھر میں بدلہ لوں گا سرکار علیہ سلا تو سلام نے کرتا شریف کو اٹھایا جیسے ہی کرتا اٹھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے چھڑی کو ایک طرف رکھا اور جا کر سرکار کے جسم سے چمٹ گئے بوسے لینے لگے عرض کی آکا میری کیا مجال کہ میں آپ سے بدلہ لوں ارے میں تو اپنی جان نچھاور کرنے حاضر ہوا ہوں اپنے جسم سے آپ, اپنے جسم کو آپ کے جسم سے اس لیے مس کر رہا ہوں کہ اگر اس جنگ میں مجھے شہادت نصیب ہوئی اور میرا جسم آپ کے جسم کو چھو چکا ہوگا تو میرا ایمان ہے کہ جہنم کی آگ بھی مجھے نہیں چھوئے گی یہ ان کی محبت ہوتی تھی یہ ان کا عشق ہوتا تھا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی غور کریں اور سوچیں کہ آخر محبت کا دعویٰ تو ظاہر ہے جو مسلمان تو دعویٰ تو کرے گا نا کہ آقا سے محبت ہے لیکن یہ کیسی محبت ہے یہ کیسی محبت ہے کہ آقا سے محبت ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں بلکہ نعرہ تو یہاں تک لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن آقا کا جب یہ فرمان سنتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز دین کا ستون ہے نماز مومن کی معراج ہے حیا آؤ نماز کی طرف حیا الفلاح آؤ فلاح کی طرف اصلاح تو النوم نماز نیند سے بہتر ہے تو یہ عشق اور محبت کا کیسا دعویٰ ہے کہ جس سے محبت کر رہے ہیں وہ تو ارشاد فرماتے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لیکن نماز کے لیے قدم کیوں نہیں اٹھتے ہمارے ہمارا کاروبار ہماری دنیاوی مصروفیات ہمارے کھیل کود یہ ہمیں نمازوں سے کیوں روک دیتے ہیں ہم یہ حدیث پاک تو سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا <تصفح> بشارت ہے بشارت ہے لیکن کیا بات ہے کہ اتنی بشارت سننے کے باوجود ہمارا نفس اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ ہم بھی چہرے پہ داڑھی سجا لیں ہم بھی سر پر امامہ شریف کا تاج سجا لیں سارے فرنگی فیشن کو رنگ برنگے لباس کو چھوڑ کر ہم بھی میٹھے آقا کی پسند سفید لباس کو اپنا کر ہم بھی مدنی لباس سجا لیں کیوں نہیں ہوتا ایسا تو پتا چلے گا کہ کوئی تو ایسی بات ہے کہ جس میں کولی اور فیلی تضاد سامنے آتا ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین کو محبت کا جب دعویٰ ہے تو پھر عملی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں ایک صحابی ردی اللہ تعالیٰ عنہ, بارگاہ رسالت صلی اللہ علی وسلم میں حاضر ہوئے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم قیامت کب آئے گی تو نبی رحمت شفیع امت مالی کے جنت قاسم نعمت صلی اللہ علی وسلم نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے ارض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس قیامت کی تیاری کے لیے کوئی روزے کوئی خیرات کوئی صدقات کی کثرت نہیں ہے لیکن ایک چیز پر بڑا فخر ہے ایک چیز پر بڑا فخر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتا ہوں تو حضور علی صلاح تو سلام نے فرمایا کہ جس سے دنیا میں محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ صاحبی روزے نماز ادا نہ کرتا ہوگا یا صدقہ تو خیرات اور انفاق فی سبی اللہ سے گریزہ ہوگا بلکہ اس کا مطلب تو بڑے واضح ہے کہ یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام جو کرتا ہوں مجھے معلوم نہیں کہ رب تعلق یہ قبول فرماتا ہے یا نہیں اور جو کرتا ہوں وہ فرض پورا کرتا ہوں لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ سے محبت جو کرتا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند فرماتا ہے جو, جو محبت ہو تو کولی نہ ہو عملی طور پر عملی طور پر ہم کتنے مضبوط ہیں اور فی زمانہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اگر دنیا پر نظر کریں کیونکہ ظاہر ہے بینگ اے مسلم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سنتیں سیکھیں عمل کریں دوسروں کو سکھائیں کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اب ہمیں ہی ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے تو ہمیں جب تک یہ احساس پیدا نہ ہو کہ میرے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہے میں مسلمان ہوں صرف کھاؤ پیو جان بناؤ دنیاوی علوم فنون مہارت سب حاصل کرو اور جناب بس میری زندگی یوں ہی پوری ہو جائے یہ نہیں اس دین کی خدمت میں میرا کیا حصہ ہے کیونکہ آج ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ اگر غور کرے محاسبہ کرے تو یہ دین اسلام ہمیں تو ورثے میں ملا نا ہمیں ورثے میں ملا ہم نے اس دین اسلام کو حاصل کرنے میں کیا کوششیں کی تھی کس نے مار کھائیے کس نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہوگا کچھ بھی نہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے بس اور جب سمجھایا کسی نے دعوت اسلامی کے قافلے والوں سے ملاقات ہوئی مدنی چینل دیکھا تو جناب کچھ ذہن بنا اور نمازیں پڑھنی اب یہی زندگی گزر جائے کافی تو نہیں ہے بلکہ اس قدر واقعات دل خراش واقعات یہ مطلب سننے میں ملتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں سنجیدگی اختیار نہ کی گئی تو ہمارا کیا بنے گا بہر ملک میں ایک اسلام بھائی یہاں قافلوں میں سفر پہ آئے تھے ایک مسجد میں ان کا بیان جاری تھا تو اپنے ہی ملک کا کسی کا واقعہ بیان کیا کہ ایک نوجوان صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں اذان جمعہ کا سلسلہ ہے اذان کا جواب دیجیے اور ہر کلمے پر دو لاکھ نے کیا حاصل